بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعصر عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے اللہ